اللہ وجود ایک ہے اس کا ذہور اتنے دو مذہب متحم جامنے بیان میں پریشان ایک کا وجود سمجھ بات کیا ہے وجود اور ظہور میں فرق ہے کیا تو اس وجود اور ظہور کے فرق کو سمجھنے کے لیے جو نا ظہور کا متاثر ہو سکتا ہے وجود متعدد نہیں ہوتا شاید ہاں اچھا مثلاً ہزار شیشے آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں ہزار شیشوں میں آپ کا ہوتا ہے وہ ظہور ہے وجود بولو ہے کیا مطلب یہ نہیں آخو گے وہ فلانا اہمیت تھاو سے موجود ہے یہ آخو گے فلانا اہمیت تھاو سے موجود تھے جگہ سے بزرگا نے دین میں ہما اس کا ایک مانا یہی بیان کیا ہے کیا نیت بار روپ یعنی اللہ تبارک سب سب وہ ہے. سب وہ ہے ہے مطلب یابارک واطال شیشا اپنا تصویر ویکھ ویک ہو یا کوئی ہے کوئی ہے. تو وہ ویکھ کے تے ایک گل سب اہی ہے تو یعنی سب وہی ہے اعتبار سے بول مرے ہمارا یہ احمد جہاں ہوں سمجھایا نا یہ مان کا دوسرا ذرا ہوکا وہ نفی کر کے یہ نہیں سب کہ سمجھو کوئی نہیں. نہیں. کالا ہے نہیں کچھ نہیں ایک لگا تو اچھا ایک مطلب دوسرا معنی ہے نا کیا طرح سمجھے میں اور بیان ہو گیا نا جا اگر ریا جائے تو سوکھا ہے سمجھ آ جائے کیا خیال ہے یعنی اذا مسئلہ نہیں نکل و... نکلیا حکم لا رہے ہو نا کہ جا جس وی اللہ تبارک و تعالی دلکشافی نور پاک ہوں گلبا ادا کر جاندے کی نات کیا ہو سکتا ہے فصل ہے سورج چڑھیا ستارے آسمان پر ہوتے ہیں نظر نہیں آ اگر کوئی کہے کہ ستارے نہیں ہیں ستارے نہیں ہیں اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں ستارے نہیں ہیں غلط کہہ رہا ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے اس وجہ, اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا یعنی وہ کہتا ہے ستارے نہیں ہے یعنی میری روحت کے اعتبار سے میرے دیکھنے کے اعتبار سے بولو بولو تو صحیح کہہ رہا ہے کرام جب کہتے ہیں نا ہماس تو یہ دو مانے چکا مراد ہوتا ہے کہ یا تو کے اعتبار سے یا رویت کے اعتبار سے بولو بولو یہی <تصفح> وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام شاہرانی رحم اللہ نے لکھا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا بولو حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا نا تو جناب جی میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا لا تشمت بجل بیجل تھا پتا ہے میرے بھائی میری وجہ سے دشمنوں کو خوش مت کیجئے آپ میری داڑھی پکڑ رہے ہیں سر کو پکڑ بالوں کو پکڑ کر حجیب میری بےزتی کر رہے ہیں تو ایسے دشمن خوش ہوں گے آپ دشمنوں کو خوش نہ کریں میں نے حرض کی حضور کون دشمن کیا وجود واحد ہے ساری تعلیٰ ہے تو دشمن کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یار یہ بتاؤ سورج جب آسمان پہ ہوتا ہے تو ستارے ہوتے ہیں چاند ہوتا ہے یا نہیں کہتے ہیں میں نے آخر کی جی حضور ہوتا ہے آپ نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا نا میں نے آخر کی ہاں تو فرمایا یہی چیز ہے مخلوق ہے کثرت ہے تمہیں نظر نہیں آتی کیا تمہیں نظر نہیں آتا آ رہے تو اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہما است کہنے والے جو ایک ہے ہما ہوست کا نظریہ ایک ہے ہما از کا نظریہ مجدد شام ثانی فرماتے ہیں حقیقت میں ہما ہوست ہما ازوست ظہور اس ہے نا لہذا ہم سے ہے یہ سب اس سے ہے یہ سب سب میں نے ان کا وجود اس سے ہے ساری کائنات کا وجود اس سے ہے لہذا ہم اصل میں حقیقت ہم ادوست لکڑا فرماشے ہم آؤ کہنے میں جو ہے نا وہ اللہ تبارک شان کے خلاف بات جاتی ہے ہاں جی اس سے یہ یعنی یہ جو تیرے وہاں خیال میں آ رہا ہے ہاں جی اسی کو اس پر خدا ہونے کا حکم لگا رہا ہے ہاں جی یہ فیصلے جو ہے نا یہ اچھے نہیں ہے اس طرح کے الفاظ نہ بولو ہما زوس کے الفاظ جو ہے سب کچھ ہے حقیقت بیان بھی ہو جاتی ہے اور ادب بھی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ دو نگری آج میں نے آپ کو سمجھا دی اوست اور ہما ازوست مجدر صاحب کی طرف منسوب ہے ہما زوستی اور وجود والے جو ہیں ان کی طرف منسوب ہے ہما اوست لیکن جو مانے مجدر صاحب نے کی ہیں ہما اوست کے تو وہ ہما اوست جو ہے وہ بھی ہما دوست لیکن ہاں یہ جو ہے نا اوست والا نظریہ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود اور جو ہماست والا نظریہ اس کو کہتے ہیں وحدت الشہود کیا تو وحدت الظہور شہود جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ وہ شہود ہے ظاہر بات ہے یہ کہہ سکتے ہو یعنی یہ کہو گے کہ وہ جو سب سب تمام شیشوں میں نظر آ رہا ہے یہ اس کا شہود اور حضور ہے لیکن یہ تو نہیں کہتے نا اس کا وجود ہے ظہور شہود یہ کہہ سکتے ہو میں نے بات کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا کیونکہ اس کا اس کی مثال صرف آپ کے سامنے حقیقت نہیں ہے یعنی وجود اس کا سامنے نہیں ہے ظہور ہے جب ظہور ہے تو آپ کیا کرتے ہیں جناب اس کو دیکھ رہا ہوں یہ بھی کہہ ہیں, میں ہوں میں یہاں اللہ جو کہتے ہیں خدا کو دیکھتے ہیں وہ یہی شہود اور حضور کے اعتبار سے شہود کے اعتبار سے ظہور کے اعتبار سے ہے فرجود کے اعتبار سے نہیں ہے ورنہ تو ثابت آئے گا کہ آپ انہوں نے خدا کو دیکھ لیا روز باری تالا ثابت ہو جائے دنیا کے اندر ہوئی ہے باری تالا دنیا کے اندر جو ہے نا وہ واقع نہیں ہے تو کیا مطلب واقع ہوگی کیا ہے جہاں جہاں اولیاء کرام کے عبارات میں ایسے الفاظ کو ملتے ہیں جہاں میں خدا خدا کو دیکھا میں نے کلان کی وہ دیکھے ہم وقت جیسے علی سے جناب مروی ہے کہ آپ سے اپنے شخص نے سوال کیا کہ جس خدا کو پوچھتا ہے اس کو بھی دیکھا بھی آپ نے فرمایا جب تک میں آپ کو دیکھتا نہیں میں سجا نہیں کرتا وہاں دیکھنے سے مراد یہی شہود اور ظہور مراد کا دیکھنا ہے یعنی رو سے وجود نہیں رویا سے شہود ہے ہاں جس کو ہم کہتے ہیں علم روکی علم ہوتا ہے لیکن وہ روک بن جاتا ہے ان کا جیسے تمہارا ہمارا علم ہے نا تمہیں ہمیں علم ہے لا شریف لیکن یہ ترقی کرتے کرتے ان کا یہ علم ذوقی بن جاتا ہے اس طرح کی ان کو پھر ایسے لگتا ہے جیسے فلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کی کسی چیز کی فلم دیتا رہا ہوتا تو ان کے سامنے یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اسما اور صفات کی یہ جہان فلم بنا ہوا ہے اسما اور صفات اگائی جانا اچھا کچھ لوگ جو ہے نا یہ مولا روم باہر باہر کی بات کرتے ہیں یہ سمجھانے کے لئے میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کچھ حضرات ہمارے جو وہ انہوں نے نظریہ تعینات کہ یہ پہلے پانچ تعیون میں نے پیان کیے تھے ہو سکتا آپ کے دیکھنا ہوں سمجھنے آ رہی یہ پہلے میں نے اسی جو ان کے پیان کیے تھے خاجائیو کشرا سے جناب تعینات ہاں جی یہ تو ذات سے بہت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یعنی <تصفح> بلا لحاظ صفات بہت ذات اس کو ذات باہر پھر یعنی صفت علم یعنی تا پہل پہلا تاجن جو ہے نا اس کی صفت علم کا ہے پھر دو، وہی دوسرا تارجن آ جاتا ہے پھر تیسرا تعجم چوتھا پانچواں پانچواں میں جا انسان پیار ہوتا ہے یہ میں نے سمجھایا تھا باہر کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں للہ الما صلی اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کی مثال ہے مثال جو ہے نا مثال اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی مثال نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے مثال دینا مسئلہ سمجھانے کے لیے ریب کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے ماسوسات سے مثال دے سکتے ہیں للہ الما صلی اللہ کا بزرگان دن یہی یہ کا میں نے سہمیا نے بھی لکھا ہے کہ مثال جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تو دے سکتے ہیں لیکن مثل نہیں الگ بات کیا تو جناب مثال جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں مسئلہ کے لیے سمندر ہے نا اس پر بل پلا بڑھتا ہے پانی ہو سمندر کی مثال کو باہر یہاں پر چل رہا ہے نا تو باہر کی مثال دیتا ہوں سمندر اسی سے पानी उठा बारिश पर कतरे है अब बारिश क्या रहे है उसको यही जब वापस मिल जाता है फिर तमाम पानी लौटता है समंदर की तरफ उठता भी उसे लौटता भी उसी कोई समंदर है समझ नहीं आ اچھا اگروالا مان یہ کیا میں <سؤال> بلبلہ بنتا ہے تیرے حقیقت کر سکتے ہیں بنتا ہے وہ ہوا کے ساتھ بنتا ہے اس کے ساتھ <سؤال> ہوا نکلی بلبلہ پھر وہی باندھے آپ سمندر کو جب تک وہ بلبلے کا وجود ہے اس کو بلبلا کہنا پڑے گا اس کو سمندر کہنے والا بہمان ہو جائے گا بہمان کا بدلہ پر بے عقل ہوگا لوگ کہیں گے اندر پاگل ہے کہاں بلبلا کہاں سمندر لیکن اگر وہ کچھ دیر کے لیے پیچھے چلا جائے اور اس کے تصور اس کا تصور جو ہے وہ ادھر گم ہو جائے سمندر میں اور یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ بلبلہ تو باقی پہلے ہواس داخل ہونے سے پہلے یہ تو سمندر ہے تو اب اگر اس حال میں بیٹھ کر وہ کہے کہ یہ بلبلہ نہیں سمندر ہے تو صحیح ٹرا لیکن جب وہ سال سے غائب ہے اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہے ذہن میں دل دماغ میں بلبلہ بھی اور وہ بھی دونوں ہیں اور پھر بلبلے پر نظر رکھتے ہوئے اس کی بلبلے پر ہے اور پھر کہیں سمندر پھر یہ جاہل ہے پھر اس کا حکم لیکن اگر اس کی نظر سے اس کی توجہ سے اس کے دھیان سے بلبلہ قائم ہو جائے اور پیچھے چڑھا جائے, جائے سمندر کی بلبلے کہ وجود میں آنے سے پہلے سمندر کی طرف چلا جائے وہ کہے کہ سمندر ہے کچھ نہیں سمندر ہے کچھ نہیں صحیح کر رہا ہے باقی بلبلا بھی تو سمندر ہی ہے اصل میں اصل کے اعتبار سے تو سمندر ہے ورنہ کیا ہے یعنی کیا مطلب وہی وہ دیکھو کہ وجود کو دیکھو ظہور کو دیکھو ظہور کے اعتبار سے بلبلہ ہے وجود کے اعتبار سے سمندر ہے لیکن اب بلبلہ جب بلبلہ ہے سمجھو رکھنا اب ایک کس کی, غیبوبت اس کی اے اے ایک اس کا حال ہے غیبی غیبوبت کا کہ آپ کے تصور سے نظر سے, سے وہ سورج چڑھا غیبو. ستارے آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ستارہ کہہ رہے میں سب قبادت الوجود کا مسئلہ ان شاء اللہ تمہیں ایسا سمجھاتا ہوں آسانی سے کہ بالکل توحید ہی برقرار رہے گی اور یہ مطلب سمجھ رہا ہے اب یہاں پر تین شخص بنتے ہیں تین شخص سمجھو ایک وہ ہے کہ جو سمندر پر بھی پوری نظر رکھتا ہے بلبلے پر بھی پوری رفتار نہ اس کو بلبلہ اپنی طرف اینچ کر سمندر سے پھیرتا ہے نہ سمندر اس کو اپنی طرف سے کھینچ کر اس سے پھیرتا ہے یہ مقام ہے نبوت ہے سالت یہ وجود ایک یہ وہ سمندر وجود اسی کا ہے بلبلے کا یہ اس کا ظہور ہے لیکن اب اس کا ایک آر بھی وجود تو ہے نا حقیقی وجود سمجھنے والا مشرق ہو جائے گا اسی وجہ سے اللہ سبار کو کے وجود میں کوئی شریف نہیں ہے جس طرح کے باقی سبات میں کوئی شریک نہیں وجود بھی اس کا اسی کا ہے اور کسی کا وجود ہے نہیں حقیقت یہ سب وجود ہے جس طرح کے بلبلے کا آر ہے اب ایک وہ ہے کہ جس کی نظر بلبلے پر رہی اور اس سے ہٹ گئی وہ ہم غافل ہے ایک وہ ہے کہ جس کی ادھر چلی گئی اور ادھر سے ہٹ گئی یہ غائب ہو گئے ستارے وغیرہ سمجھو وہ عارف ہیں عارفین ہیں لیکن وہ ان کو کہو کہ وہ مقام سکر میں چلے گئے ادھر چلے گئے سمندر والے پاس اتروں غائب نے یہ چھوٹا درجہ ہے مقام نبوت اور رسالت اور مقام قطبیت اور حوثیت حضرت صاحب جیسے تمام جن کو شمار کرتے ہیں نا وہ لوگ بلبلے پر بھی مخلوق کو بھی دیکھتے ہیں اور وجود خالق سے حقیقت میں سمجھتے ہیں سمجھنی بات کی رہی لہٰذا یہ حجاب نہیں بنتا سمجھو بلبلہ سمندر سے ہجاب نہیں بنتا اور سمندر جو ہے ان کو وہ بلبلے کے آگے پردہ نہیں ڈالتا کہ وہ نظر نہ آئے دونوں نظر آتے ہیں اسی وجہ سے وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں اب وہ جال کو دشمن سمجھتے ہیں صدیق کسی کو کہتے ہیں اگر حفظ مراتب نہ زندگی کہ مراتب کا خیال اگر تو نہیں کرے گا زندگی یعنی کیا مطلب پھر شریعت کا ان سے بن جائے گا صرف کہتا تو جیسے آج کل کے یہ خدیر کے بچے بڑے پھرتے ہیں جی بہت الجوم کے دعوے کرتے اور پیر بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں سب ایک ہے سب ایک ہے, ہے، لہٰذا نہ ابو جال ہے نہ کہاں ہے نا کوئی اور کا بچہ تو, تو انکار کر رہا ہے مراطب نہ کوئی تو, تو مراکب کا لحاظ نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے زندگی بن گیا کا لحاظ رکھنا ضروری ہے بلبلے کو بلبلا سمجھو جانو سمجھو بلبلا جانو ظہور کے اعتبار سے بلبلا جانو وجود کے اعتبار سے وہ جانو وجود اسی کا ہے سمجھ نہیں آ رہی جب ظہور اس نے کیا اس کو بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ اعتبار وجود کے اعتبار وجود کے مخلوق خالق مخلوق کائن ہے مخلوق خالد کائن ہے اس کا مطلب یہی ہے پتا نہیں ہے ٹاننا ہے لفظی مولوی مولوی نہیں ہے تمہیں الفاظ کے چکروں میں گھومتے پھرتے ہو ایک خدا تم نے بنا رکھا ہے جس کا حقیقت میں معلوم نہیں ہے اسی طرح معلوم کا میں کہتا ہوں ان کو معلوم بس الفاظ چندر ہے ادھر آ گیا اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مخلوق, مخلوق ایسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ حقیقت ملتے چھپ سکتا ہے اب یہ ہے کہ وجود سمجھو جس طرح کے سمندر کا سمندر کا وجود ہے بلبلے کا ایک آرری وجود حقیقی وجود اس کا کوئی نہیں ہے اس کا وجود کل آدم ہے وہ میں ہے حقیقت میں دیکھو نا وہم میں ہے ہمارے یعنی قدرت نے اس بلبلے کو ایسا قائم رکھا کہ وہ حالانکہ دیکھا جائے تو اس کا کوئی وجود نہیں سمجھ بات کیا ایک ہوا ہے وہ پانی ہے وہ پانی نے ہوا آئی اور پانی سمجھ بات اس نے لہر کا تو حقیقت میں دیکھا جائے تو باقی اس بلبلے کا کوئی وجود نہیں ہے وہ سمندر کا ہی وجود ہے بات کی رہی لیکن اس نے کائم ایسا کیا اس کو موجے <تصح> آتی ہیں سمندر میں آپ کیا کہتے ہیں لہریں کہتے ہیں سمندر کہتے ہو بولا لہر کیوں کر رہا حالانکہ وہ سمندر لیکن اس وجود میں ایک وجود لیا شکل پتی یہ کہ کہنا پڑے گا آپ یہ لہر ہیں کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی یہ تین شخص بنتے ہیں زندید کس وقت بنتا ہے سمجھو مومن غافل سمجھ مومن غافل زندید تاملین اور کاملین طبقہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا طبقہ ہو گیا عارفین کا تیسرا ہو گیا عام مومنین کا چوتھا ہو گیا زندیقوں کا پانچواں ہو گیا تھٹو من کا یہ پانچ طبقے بنتے ہیں میرا کام لی حقیقت ذات کی طرف سے سمجھ ہیں ہر چیز حقیقت ایک ذات کی طرف سے سمجھو وہ رہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں میں یہ وجود حقیقت میں وہمی ہے اپنا انہاں دا اس چیزاں دا ایک میں وجود جو حقیقی وجود ہے وہ بار ال ہے یہ وہم ہے خیال ہے جیں میں او بزرگ فرمانده نے شعلہ اجوالا تو صحیح مت کرو کوئی شنگاری پھڑو یہی اپا ایں یہی ہے جو پڑی بیٹھا ہے جتنا تیزوں کا جائے گا آپ کہیں گے رہا ہے حالانکہ گول رہا نہیں پنکھا چلتا ہے کتنا سن خالی ہے کتنا تین ہے جب چلتا ہے لگتا ہے بالکل برابر یہ جگہ آپ کے ساتھ بری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھ دیا <problème> کہ جب ہم وجود دیا چیزوں کو اس کو قائم ایسا کیا اپنی قدرت سے ایک ہفتے تک وجود میں موجود ہوں پھر کیا ہو جاتا ہے پھر کدھر جاتا ہوں بالوں تو وہ ہے بلبلے آلو اس کا مطلب ہے وجود جس کو ہم بال تعلق کہتے ہیں نفس سے وجود جس کو ہاں وہ یعنی باری تالاک کے و صفات اسماو صفات کا ایک سمندر ہے سمجھیے وہ وجود ہے نہیں سمجھ لگی اس وجود کہ یہ مختلف مراتب ہے جو اس نے قائم کیے اور وہم جو ہے وہ یہاں پر ٹک گیا کہ جناب یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں اور اسی طرح ان کو ماننا بھی پڑے گا وہ سارے اگر صرف لے کر ماننا پڑے گا بولو اسی وجہ سے صوفیاء فرماتے ہیں نا کہ یہ کائنات ساری آرام ہے کیا حضور مجھے فرماتے ہیں نظام بہت یعنی شخص تو گمراہ تھا بہت تھا لیکن بات اچھی کر گیا کہ ان قد کبھی کبھی جھوٹ بہت جھوٹا بندہ بھی سچ بول جاتا ہے تو میں یہ بات اچھی کر گیا کہ تعنا لیکن یہاں پر رہ گیا کہ وہ کہتا ہے آرام خود کا ہے کال کالن ان کو کائم کر رکھا ہے ان کو اچھا اب پانچ طبقے ہو گئے بولو ایک طبقہ وہ ہوا جو سمندر اور بلبلا دونوں کو نظر رکھتے یہ ارد سے نہیں ہٹاتا وہ ایسے نہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ شریعت پر قائم رہتا ہے بلوئے لچک کے نئے نہیں آ سکتی دوسرے ہو گئے آر پیر لیکن ابھی کمال کو نہیں پہنچے وہ ادھر سے غائب ہو جاتے ہیں بلبلے سے بلبلا ان کی نظر سے غائب ہو جاتا ہے یوں میں جب تک رہتے ہیں وہ معذور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس وہی ہے بولو ہے سب کچھ تو ہے توں ہی سب کچھ تو ہے نہیں جا رہا رہے وہ بےچارا مجبور ہوتے ہیں کسی پر مبنی کیا جاتا ہے ماسن جب جب ان کو نظر ہی نہیں آتا تمہیں بات پیارے اچھا تیسرا طبقہ ہو گیا مومنین کا آم ہاں مومن جو کہتے ہیں تم آسان کہاں حقیقت ہوئی ہے یہ ہر بندہ مومنٹ آم کہنے باقی غصہ کریے ہوش غفلت ہوئی لیکن صرف یہ ہوئی ہے کہ وقتی طور جلکی آ گئی تو بس وہ حقیق کا تھی یعنی کیا مطلب کرتا سارا کچھ ہو گئی کرزہ نا ایک اعتبار سے اب یہ ہمارا یہ ہمارا عام لوگوں کا درجہ ہو گیا آم کافی لوگ کیا ہے زندگی وہ ہے کہ جو دیکھتا ہے بلبلا کہتا ہے اس کو سمندر سمندر اس کو نظر نہیں آتا صرف زبان, زبان, زبان. وہ خنزیر کا بچہ بولتا جس وجہ سے بن جاتا ہے وہ کہتا ہے بات وہ سمندر ہے سارا کچھ بات یہ زندگی سمجھ نہیں آ رہی اچھا کافی یہ ہے ہاں زندگی یہ ہے کہ وہ اس پر حکم لگا لیتا ہے جی تو اس کی حقیقت تو اس کے سامنے نہیں کھلتی وہ صرف وہ الفاظ کے چکر میں بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ جناب بس ہوئی لہذا کچھ بھی نہیں لہذا وہ کہہ دیتا ہے کچھ نفی کر جائے گا یعنی نفی کرے گا ادھروں بلبلے دی زندگی جو ہے بلبلے کی نفی کر کے آ کے وہی ہے کو. بلبلے کی نفی کر کے وہ کہ وہی ہے آپ کو شریع. شریعت کا منتقل بن جاگا زندگی کی یہ کافر وہ ہوگا خان کاخر جس کا ملک ہے یہی ہے یعنی بلکہ پچھ لانتی نظر یہ پانچ طبقے ہیں تین مومنین ہے تو کافی بولوانے گورڑا فرماتے ہیں وادت الوجود بس براہ آپ اب مولانا روم مادت الوجود جس رنگ میں بیان کر رہے ہیں وہی بول ٹھیک ہے وہ باہر اب وہ مطلب سمجھ آئے گا اج پہ خدرا یا بانت अपने घोड़े को गुम जानता है वो तोड़ गया मेरा सतेज और लड़ाई की वजह से मैं दमानतिया दौड़ाता है अपने घोड़े को तेज रास्ते में क्या से, ایسے ہونا چاہیے خود راہ دوسرے نسخے میں جیسا بے دباند بے دباند اشک خود راہ تیز تیز اور میں دباند اش میں خود در راہ تیز ہونا چاہیے راستے میں تیز دوڑا ہے گھوڑے دو راستے میں تیز نہیں سکتا نا بولو اگر حکم لگ سکتا میں جا جا سمجھ نہیں آگ کیا کرا دو گھوڑے کے اوپر سوار ہے دو بندہ گوڑا لگتا دجائی جان کی گھوڑا لبا دیا گوڑا نہیں لب گھوڑے پر سوار لبا کی کیتے ڈلدی ادھر حقیقت جل وجود حقیق کیوں ہے تو وہ نفس بلبل خیالات خواہشاتی وحدت میں پا گلائی میں بتلا معلوم ہوا حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہد اس کے لیے اس بات کو نہیں تمہیں سمجھ کسی وجہ سے فرمایا گیا ہے نامہ تولو فم وج اللہ اللہ کس کو کہا گیا صوفیہ کہتے ہیں اور آفاق کہتے ہیں کافی کرتے ہیں مج اللہ کہا گیا وجود کو کا فرمائے کرام یہ سب فانی ہے کیونکہ یہ تو وہ بلبلا ہے اس پہ کام کر وجہ کل وجود کام ہے جو ہر وقت جو موجود جو موجود ہے وہ صرف اسی کا وجود ہے جس کو وہ وجہ کہہ رہا ہے وہ باقی ہے بس یہ سمجھو جب باقی رہتا ہے کلو بان آلیہ فون ہر چیز اس پر ہے وہ فانی ہے فی الحال فنا کے ساتھ متفق ہے سمجھے نہیں آئی جب آپ کہتے قاتل ہیں اس کا مطلب ہے بس سے قتل کے ساتھ متفق ہے یہ نہیں کہتےل رات کو بعد چھوٹے ہوتا قتل کے ساتھ بعد میں متفق ہوگا یار بولا گار بن جب آپ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے جیسے آپ کہتے ہیں راستے پر فلاں چل رہا ہے پر چلنے والا کیا مطلب وہ ہے بج سج اور مینو پتا لگتا ہے کہ جڑے حضرات یہ سارے مخلوق مخلوق کر کے تفویلدار ہے مشرق بہت اچھا ہاں لیکن تابیل بھی کمال اتنے پہنچ ہو جائے پہنچ جاتے انہوں نے آخیا وجہ بمانا ذات ہے وجہ بمانا ذات ہے اور صفات سمندر سمجھو کیا بنگلہ سمندر کیا لیکن اتنا ہے کہ دیر میں رکھنا کہ وہ جو جس کو وہ وجود کہتے ہیں نا اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو ظاہر پیسہ ہے یہ باری تعالیٰ کو وجود ہے کہ وجود کوئی اتنا مشکل مسئلہ اور اتنا مشکل چیز ہے اس کی حقیقت ہے تو اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے جب نہیں کرتے سکتے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات کا وجود واحد ہے جو جس نے اس جس کے ساتھ سکھایا جس کی وجہ سے یہ موجود ہے جس کی وجہ سے لہذا موجودات جو ہیں سمجھو موجودات کثیر ہیں وجود وہ ہے اور دیکھے نا زندیک آخے گا کہ یہ خدا بولو جہاں کامل گا وہ کیوں کہ حکم دتا ہے وہ کیا کڑا ہے وہ سمجھ جائے کہ انامی وجود جری شاید کسی نے وامی وجود واسطے ہے. دتا ہے, ہے. ہے کہ آسان سامنے رکھیے تاکہ آتے مرتب ہونے یہ ابو جال ہے کافر ہے یہ حکم ہو رہا ہے ابو جال کافر ہے غلط چیز ہے کافر تعلق دوستی نہیں ہو سکتے کافر کھلا یہ تمام آتا اس نے جو اتارے ہمارے لیے یہ اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب آر وجود اور حقیقی وجود دونوں کو نظر رکھو سمجھ لگ غائب ہوا تو شریعت تریقا تک سامنے ٹائم نہیں رکھ سکتا بند یاد رکھنا میری جی ادھر سمندر نو جانا ہے صرف الم لے بھی ٹائم نہیں لے سکتی سریعت کیوں سنگوں ستا مار کے یہ تو کوئی پرواہ نہیں جی وہ پلان گفلتا پتا نہیں جب پرچا رہے جی ادھر غائب تو ادھر کیا ہے پھر بھی ٹائم رہنا بڑا اوکھا ہے گیا بول پھر حکم سی بابو جنابا کر با خاص مسلمان اللہ اللہ باب راہ رام ہے را. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <im> <im> اپنا ہے دا شور دے بچے وہد اتر الوجود وجود نظری اسی واسطے بہادر تر وجود جدو بیان اپنا, اپنا لان کا پتہ لگ رہا ہے پتہ لگ رہا, کی پتہ لگ رہا, کی پتہ لگ رہا سورا نو تک بکواس کر واقعی خدا بٹو لگی وہ جہاں اس طرح گل کروں نا کلانکی دا پتلا یہ ظہور ہے کہ وجود ہے وہ مثال آپ دو چار پہ نہ تے آیا تے تصویر شیشے ایک بند نے شیشا توڑ دتا شیشہ کسی دیکھا جی شیشا توڑیا ہوگل پرچا کرا تو بندہ تن دتا ہے تھوڑا نال بندہ مر جنا بولو ملے کہ نہیں اے میں ਤੁہانوں مسئلہ سمجھا اس مظر فرماندے نے ایک کتاب رسالہ ہے عطوفۃ المرسلہ کہ ہندوستان دے میں اللہ دے عارف کامل ہوئے نے انہوں نے لکھو عطوفۃ المرسلہ اس واسطے کرنے نے کہ وہ اپ نے لکھ کے تے حضور دی بارگاہ نذرانہ پیش کی وہ تحفہ دی بارگاہ رسالے میں بھیجا گیا مرسلہ سمجھ بات گیاری مولا ہے اس پر شرع لکھی ہے امام عبدالغنیسی ربی اللہ مسئلہ کتاب ہے نا امام ماتری ابو منصور ماتوریدی کی کتاب کافی اس کے آخر میں وہ اثالہ جی جیسا معاشرہ بڑے خاص لفظوں میں یہ بات کربد الغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ اے سالق کہ طالب المولا جب تک کامل مرشد نہیں ملتا تو کسی واضح الوجود صحیح حق حقیقت بیان کرنے والا جو ہے نا صحیح آ... طریقے سے اس کی کتاب پڑھے لیکن یہ ہو کہ تو سمجھ سکتے کتاب میں جو کچھ لکھا ہو اس کو سمجھنے سے تو فرمایا یہ ہوگا کہ یہ تیروں کافی کام دے جائے گے مرشدہ یہ قریب تر ہو جائے گا اگلا باقی دا دار دستگیری حقیقت بندہ گروپ یار حقیقت کچھ نہیں اگو اگو جو کچھ ہے گیس حقیقت یہ ہے کہ بندہ احکام دا پابند دنی رہا کٹے دنیا دی نظر میں شکار وہ آدھا پابند بند رو نظر اس رکھو نتی اقبال جناب تقدیر کے پابند و نباتات مومن فقط اللہ مومن فخت احکام کا ہے پابند تو فکر مون فرف احکام اپنا وجود یہ وہ خطرہ لہذا محسوس جنہ حضرات نے کہا کہ سبحان شیخ اکبر کی ایک عبارت ہے سبحان امن او یا آن کے جو بے گا. ان کا مطلب یہ ہے مطلب جناب ہے بار وجود کے یعنی وجود ظہور کے اعتبار سے نہیں سا کر کے ظہور کے اعتبار سے میںکی پھرتے میں گر سکھا رہا تو لگتا ہے نہ وجود اور ظہور میں فرق پیم کرتا وجود اور تاجر میں فرق بیان کر ہے نکل سکتا بالکل خالی سمجھ نہیں آ رہی بار وجود کیا نہیں کھن مار رہے ظہور کے اعتبار سے تاجم کے اعتبار سے کہہ رہے وہ تاجل بلبل اعتبار ہے وہ مرے رکھیں گے تو کہہ رہے باقی اس کے اعتبار سے جو ہے سمجھے گا وہ مشرق خاتر ہے بات سمجھو نہ اللہ تعالی ادھر فرمانا بول رہے کہ قرآن کہ نہیں وہ حضرت وجود کہا ہے پورا قرآن وجود بنا ہے کہ اور کیا کہہ رہا ہے فرما دیجیے سب اللہ کی طرف سے بتاؤ جو زنا چوری ڈکیتی یہ وہ سب اس کو اللہ تعالی کی طرف سے سمجھے. دو اوال euh Math Math اس کو سامنے رکھ کر سمجھے کوئی ایمان ہے نہیں سمجھے تو خاصر ہو جائے گا کیا مطلب تخلیق وجود تخلیق وجود سے اعتبار سے کیا جائے گا سب اس کی طرف سے ہے ظہور اعتبار کا تو یہ مطلب وہی کر رہا تھا نہیں وجود کے اعتبار سے کہنا ظہور کے اعتبار سے نہیں تاجیور کے اعتبار سے نہیں تعین میں مخلوق ہے وجود کے اعتبار سے وہ خالق ہے بات ہے کری آپ آپ فرماتے ہیں نظاہ کر وجود جس کو حق اسماؤ سپاہیت اسماؤ اس وجود کے لیے مراتب ہیں کیا نصیر مراتب ہے پہلا مرتبہ انہوں نے بیان کیا مراتب اور وجود کے چالی مرتبے تو بیان ہو چکے ہیں یہاں پر سات مرتبے بیان ہوئے پہلا مرتبہ لا تعین کا ہے اس کو مرتبہ اطلاق کہتے ہیں کیا کہ ہیں مرتبہ اطلاع کے حقیق کی مرتبہ داعت بحق. خالص خالصوال قید اطلاق بھی نہیں یعنی وہ اتنے اتنا اطلاق اطلاق سے بھی آزاد ہے لاپے کیا اچھا اس کو مرتبہ کون سا کہتے ہیں مرتبہ لا دیا رات بہت رات بہت مرتبہ راتے مرتبہ اطلاع اور مرتبہ نام باہر شکار سے بھی خالی قید اطلاع سے بھی اس کو مرتبہ احدیت کہتے ہیں مرتبہ راہ بحت اور مرتبہ سلاد کو کیا کہتے ہیں مرت بائے آحدیت کل ہو احت مرتبے اچھا کسی کو کہتے ہیں کون سی بارش والا جو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے. بولوے اس سے اوپر ایک مرتبہ ہے تالا کا ہاں اس سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں کیونکہ یہ آخر مرتبہ ہوا ذات سے باہر مرتبہ اطلاق مرتبہ آخر اترائے مان ہے یعنی کوئی صفت کا لحال بھی ادھر کو ادھر نہ ہو صرف ذات سے باہر وہ مرتبہ کہڑا ہے بولو مرتبہ ذات بحت مرتبہ اطلاع مرتبہ نام ہے اچھا دوسرا مرتبہ مرتبہ تاجونے اول ہے یہ ہے اللہ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے نا اللہ تعالیٰ کو جو اپنی ذات کا علم ہے یہ اس علم مرتبہ مرتبہ ہے وہ تاجر نہیں ہوتا رات اور اپنے تمام صفات تمام موجودات اللہ مجل اجمال بغیر تمیز کے تمام کائنات اللہ تعالیٰ کو اپنے ذات کا علم ہے یا نہیں ہے صفات کا بھی کائنات کا بھی ہر چیز کا لیکن اجمالی تفصیلی علم ہوتا ہے جس وقت تر چیز موجود ہوتی جاتی ہے سمجھ نہیں. لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تفصیلی علم اس کا غیر ہے اجمالی کا نہ نو یہ نہیں کہنا تاطیل کہ اعظم نا سے جو ہے نا اس کو علم ضہور کہہ لو کیا آئے. سمجھنا ایک ہی ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ چیز کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ اور جب بن جاتی ہے پرانے پاک میں ایسے الفاظ میں کلمات پہ یہ بات ملتے ہیں لیکن ہو بولے میرے کو بول میر کو مین کمر مومن اس طرح اللہ تعالیٰ کا منافع اور مخلصوں پر جا کے اللہ ہے جانے سمجھ نہیں آ وہ علم ظہور ہے یعنی علم تو اس کے پاس ہے لیکن ظہور کے اندر جو آ گئی یہاں سمجھنی بات کی رہی تو کیونکہ یہ ہے اسی علم کا ایک مرتبہ ہے سمجھ نہیں پی اس علم کا مرتبہ ہے جس کو کہا گیا کہ وہ جانے یعنی دو یا یوں سمجھو کہ اس کا وجود سابت ہو رہا ہے اس, اس مرتبے, مرتبے کا ہے یہ نہیں ہے کہ علم, نے, علم اللہ تعالی کو تو ہے لیکن ظہور سے پہلے جو ہے وہ چونکہ یہ مرتبہ جو ہے نا وجود کا تفصیلی ہے, اس کا علم اس وقت بھی تھا اس وقت بھی ہے لیکن اس کا مرتبہ اور ہے اس کا مرتبہ اور ہے یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اعتبار ہی فرق کر رہے ہیں اعتبار ہی فرق کی حقیقی کو فرق نہیں ہے جو کہ حقیقی ایک علم ہے مول ہیں لیکن اعتبار کے فرق کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے فرمازی علیہ اللہ کافی اللہ جانے اب جو وہاں بھی ڈولا امرت پہنیا کا اور, اور وہ خبیص یہ کہتے ہیں کہ وہ جانا ہی اس نے بولو رو کیا پہلا لحاظ لحاظ مرو نہیں کوئی حقیقت نوز بلا کے بارہ ایک ذات سی وہ علم وغیرہ قسطہ سالیاں تو خالی تھی پھر علم کی بولا اعتبار کی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع تھی ایک رات خاص بہت مرتبہ اطلاع وہ مرتبہ آتی ہے اس وقت ہم کوئی صفت اضافت جو ہے اس کی طرح منسوخ نہیں کرتے یعنی دوسرے لفظوں میں خالی ذات تصور کر لیتے ہیں بولے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں مرتبہ ہے حدیقت کر رہے ہیں پھر دوسرا مرتبہ پھر ہم نے اسی ذات سے اخبار کیا پھر ظاہر بات ہے وہ ذات اپنے سفارت سے خالد نہیں وہ تو عزلی آبادی ہے اس کے سفار مولمر ہے جب عزلی آزادی ہے تو اللہ اس کا وہ مرتبہ یعنی اس کو اپنی ذات کا علم ہے صفات کا علم ہے اپنے بال کا علم ہے کائنات کا علم ہے موجودات کا علم ہے معذوبات کا علم ہے جو سب خیر تو اس کے آدمی نہیں ہے میں پردھان کیا بول بول بولے یہ جو علم والا ہے اس کا اس کو ہم ہیں بولو اے اب یہ تعین ہے نہیں حقیقت میں نہ کوئی تعین ہے وہاں پر وہ تو وہ تو ہے اطلاع کا وہاں پر تعین کیا اعتبار اعتبار کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے تعین ہے بولے اچھا لیکن یہ علم اجمالی مراد ہے تفصیلی تفصیلی میں تفصیلی میں پھر کائنات آ جاتی ہے موجود ہو جاتی ہے وہ مطباد کی جا رہی ہے ہاں یعنی دوسرے لفظوں میں میں یوں سمجھا دیتا ہوں علم تفصیل یعنی اس علم کی جب تفصیل ہو <laughs> <laughs> <laughs> یعنی یا یوں کہتے بلکہ یوں کہ معلومات کی تفصیل ہو جب معلومات کی تفصیل ہوتی ہے تو علم کو تفصیلی تفصیل کہہ دیتے ہیں معلومات کی اجمال ہے بھی تفصیل نہیں ہوئی تو علم اجمالی کہہ رہے ہیں ورنائ یار <laughs> <laughs> بولو بولو بولو کیا کہہ رہا ہوں تفصیل ہے جی اچھا اللہ تعالیٰ علم جو ہے نا اس وقت وہ تو اللہ پر اللہ اس میں کہاں ہے بولرت نہیں پیو تفصیل ہونی تفصیل ہو گئی کی تفصیل تھا مقام جمع ہے یہ مقام تفریح کا اس کو مقام مقامی تفریح مقام جمع کوئی شے نہیں جب اللہ تعالیٰ دائل میں حصل مکہ میں جمع او اتا ہی اتا ہے اس باقی وہی ہے تو وہ صفت ہے فصلوں مکام میں یہ سان کے تفصیل ہوگی نکل گا. گا. بان گیا بن گیا بڑھ گیا بن گیا بن گیا ٹھیک ہے اب مقام میں ہے مقام میں فرق اور مقام میں جمع یہ دو مقام ہوتے ہیں فکیروں پر کھلتے ہیں اچھا تو بغیر کے زمین یہ کیا ہے اس کو مرتبہ وحدت کہتے ہیں مرتبہ وحدت ذہنت <سؤال> رکھ لو آج مراتب وجود کے وجود کے وجود <سؤال> یعنی اللہ و تبارک و رکھوا <سؤال> کے حالانکہ وجود کے مراتب شمار ہوتے ہیں بولو یعنی اس کے و صفات کے وجود کے دات صفاتوں میں ذات صفات کے یہ مراتب شمار ہوتے ہیں برتم بولو یار کتابیں بڑے بڑے, بڑے جناب یہ سینڈیا نمجھ لگ پاؤ گے وہ رج تجنا ہے سارے اللہ سارے سب سار سمجھ پی یہ جہاں آج میں سبق ہے سبق اس سبق میں کئی استاد ہے پہلا مرتبہ ہے رات باہر رات خالص جس کو یعنی کسی صفت کا تو اس کے ساتھ لحاظ نہ کرو صرف ذات کا سب کرو سمجھنے کی ہوئے یعنی مستقل بالوجود تصور کر لو ٹھیک ہے اچھا وہ ذات وہ مرتبہ اطلاق ہے مرتبہ رات آتا ہے اس کو مرتبہ کہتے ہیں. مطلب کیا بولو بولو آئی ہے کہ ذات ایک ہی سمجھو کیا مطلب لیکن کر دینے کہ رات یہ نہ کچھ جمع ہے او تو یا وہ کسی تو جمع ہے توحی داد نہ اس کا کوئی جگ ہے نہ وہ کسی کا جز ہے یہ مطلب ہے تو ذات کہتے ہیں وجود میں دیکھتا پہلے لہذا دوسری ذات اس طرح کیا ساتھ سمجھیے یہ بنیا تو مستقل نہ اس سے کو بنا پر مستقل وجود رکھتا جما جاتا کہنا جم گیا زمین جمتا ہے اب جمتا کا وجود ہے زمین کا وجود ہے یہ طرح نہیں ہو سکتا لذا کے دو داتا ہیں یہ ذات نہیں کہہ سکتے دو ہیں یہاں سے آئی اس سے آئی یہ دو ذات اللہ وضاء اللہ شریک مولا توحید کی ذات کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس تو کوئی ہے نہ اسے تو ہے نہ اسے ہے ذات ایک ہی ہے اور یہی سمجھنا ہے کہ کائنات بھی مستقل وجود کے ساتھ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں رکھتی تو بنا ہے اگر یہ بھی مستقل ذات ہے وہ بھی مستقل مزاق ہے تو بنا تو گیا نہ اس سے وہ با... کوئی بنا نہ وہ کسی سے بنا اور نہ ہی اس کے وجود پاک مستقل ذات کے مقابلے کوئی مستقل ہے نی. مستقل نہیں بلکہ موجود ہے اسی کے وجود کے ساتھ اسی کے موجود کرنے سے بولے اسی کے اچھا تو یہ مرتبہ کون سا بن گیا علم والا مرتبہ جیسے اپنی داد کا موجودات کا بھی بولو پوش علم یاد کرو گے تو بن جائے گا مطلب ہے وحدت بولے بولے ہے یار ادھر کر اللہ بندہ اچھا یہ مطلب ہے وحدت واہدت مطلف یعنی کیا مطلب وجود تو خالی وحدت تفصیل دے سکو نہیں اسی کو کہتے ہیں حقیقت محمدیہ اس کے مرتبہ علم کو وجود کے مرتبہ وجود کے مرتبہ بولے کیا کہتے ہیں حقیقت محمد بول بولے یعنی قیود آزاد ہے کیونکہ تفصیل نہیں ہوتی اس میں یعنی تفصیل والی قید سے آزاد مرو اچھا حقیقت محمدیہ حقیقت محمدیہ کیا ہے جو مفصل ہے اس کا اسمال ہے کیا دے جا, جا رہا اور اتھے اکا او اتنا کیا؟ لیکن پراکت پورے کر کے پھر واپس لوٹ کے تکا او اتنا سہ نیو اپنا جگہ رات خیل لوگ جولہ باطن ظاہر اور ظاہر پر باطن اس سارا میں سارا اچھا تیسرا مرتبہ مرات میں سے یہ مراکب ہیں وجود بول رہے سات مرتبہ وجود کے شمار تیسرا مرتبہ سانی ہے کیا ہے جو ہے نا سمجھ جو سکا بار براتے ظہور ہے اس کے پہلا وقت محبوبت ہے ظہور شروع ہو